الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اروع والد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عام قسم کی تعریفیں بزرگیاں اور بڑائیاں اسی اللہ رب الجلال ولی کرام کے لیے لائق ازبا ہیں جو ساری دنیا کا اکیلا خالق مالک اور مختار کل ہے وہی اول وہی آکر ہے اللہ عہد اللہ اکیلا ہے اللہ الحمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد و لمبی کلو کفون عہد اس کے برابر کوئی نہیں ہے اور درود سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً کائنات کے امام رحمت اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے اور اس دو ہدایت کا پیامبر بنا کر بھیجا مختصر سے حمد و طلاب کے بعد حضرے نے کرام اللہ کی توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں دین کے خاطر جمع ہونا دین کو حاصل کرنا دین پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جو لوگ قال اللہ اور قال رسول کی محفل میں بیٹھتے ہیں جمع ہوتے ہیں ان کی بے شمار فضیلتیں رسول کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تعلق سے ایک حدیث میں بیان کرتے ہوئے شیخ کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کافی دور سے بہت سارے ساتھی یہاں آنے والے اور جمع ہونے والے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شیخ کا تعارف کروانا میں ضروری سمجھوں گا اور تب تک ان شاء اللہ تعالی جو لوگ جو ساتھی پہنچنے والے ہیں وہ پہنچ بھی جائیں گے حدیث اس طرح ہے وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی کی رحمت کے فرشتے ساری دنیا میں گشت لگاتے ہیں طاہ کی رحمت کے فرشتے ساری دنیا میں گشت لگاتے رہتے ہیں اور جہاں قال اللہ اور قال رسول کی محفل ہوتی ہے وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں روایت میں یوں ہے کہ وہ رحمت کے فرشتے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جب محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالی کے پاس پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا جبکہ اللہ تبارک و علیم بلا کسدور ہے وہ تو دلوں میں اٹھتے ہوئے بصوصوں کو جانتا ہے لیکن وہ فرشتوں سے پھر بھی سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا ایک بہت بڑا مکالمہ ہے اللہ اور فرشتوں کا مختصر کرتے ہوئے اس حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا تو فرشتے کہتے ہیں کہ آئے اللہ تعالی وہ تو تیری یاد میں تیرے تیرا ذکر کر رہے تھے قرآن کی باتیں ہو رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی تھی اور اللہ اور رسول سے آوازیں گون رہی تھی محکل میں یہی باتیں हो رہی تھی اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے کیا چاہ رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے رشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھ لیں تو کیا ہی بات اور انہوں نے جہنم سے جہنم کو دیکھا ہے کہا کہ نہیں کہا پناہ کیوں مانگ رہے تھے کہا اللہ تعالیٰ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ جہنم کی آگتے پناہ مانگ رہے تھے اللہ کبار کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ جنت کو تلب کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں میرا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر ہے تو تم دبا رہنا کہ جتنے لوگ اس محفل میں شریک تھے میں اپنی رحمت سے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں یہ انعام اور اکرام ہے دینی محفلوں میں بیٹھنے کا اور اللہ تعالی کی رحمت بڑی وسیع ہے فسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر شرک جیسا گناہ میں لے کر رب کے پاس پہنچ جائے تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو اگر میرے بھائی اور دوستوں یہ بڑی ہی مبارک مسئلے ہیں دیر والی مسئلے ہیں اللہ اور رسول کی باتیں یہاں پر ہوتی ہیں تو شیخ کا تعلق جیسا کہ بار بار آپ درست میں شیخ کے تعلق سے سن چکے ہیں مختصر یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش ضلع بتی سے آپ کا تعلق ہے دارالعلوم دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے اور کرناٹک صوبۂ کرناٹک کے میسور یونیورسٹی سے آپ نے انگلش میں یمے کیا ہے اور آج کل مہاراشٹر کے ایک قصبہ ایک گاؤں جس کا نام ہے مالے گاؤں وہاں پر آپ قیام پذیر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ساؤتھ میں اور دوسرے اطراف و اکناف میں دعوتی کام انجام دے رہے ہیں آپ یہاں پر پہلی مرتبہ سعودی عرب عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور آپ کا یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جدہ دعوت سینٹر حید سلامہ کا تعاون بھی ہے اور پھر اس کے بعد جدہ کے اس بلک کے مسجد بن محفوظ کے جو امام و خطیب ہیں ان کی اجازت ان کے ذمہ داروں سے جو ہے اجازت لے کر یہ پروگرام رکھا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن ساتھیوں نے بھی اس پروگرام کے کرنے میں مدد کی ہے تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائد خیر عطا فرمائیں بلا کسی توقف اب میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کا جو عمان شیخ کو دیا گیا ہے محمد القصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطاب فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نفیف فرمائیں جلال الدین قاسم حفیظ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام عليكم ورحمه الله شرور انفسنا ومن من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله من الله وحبه لا شديد لك أشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعبعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أعملوا اتقوا الله حفة قاسه ولا تموت مننا إلا مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من ونساء واتقوا الله الذي تفائلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آموا أقول الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويخضر لكم بموضكم ويضع الله ورسوله وقد فاز خوفا عظمنا أرد الله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله شدرات علماء کے رام رم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں محمد الرسول اللہ یہ کل طیبہ کا دوسرا یوز ہے تو ہر ایک کو معلوم لیکن ٹکڑا سور پتہ ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا بھی یہ میں قیبہ کا دوسرا جھجھ بھی ہے اور سوریہ پتھر کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا محمد رسول والے ہم آ گئی کا کیا مطلب ہے اس میں تین باتیں بالکل واضح ایک تو آپ کا نام بتایا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے اور دوسرے آپ کا منسب بتایا گیا کہ آپ کا پوسٹ کیا ہے اور تیسرے یہ بتایا گیا کہ یہ پوسٹ کس نے دیا ہے تین باتیں قطم النبی جی ان کا نام آخری رسول کا نام تو اس کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں نام محمد عہدہ کیا ہے پوسٹ کیا ہے رسول پیغام بر ہے پوری جاگیت کی طرف اس عہدے پر کس نے فائد کیا ہے یا کس نے دیا ہے دنیا والے ہوتے کسی کو امام بول دیتے ہیں امام کے ساتھ اعظم بھی لگا دیتے ہیں امام ہے اعظم فلا امام دنیا والے دے دیتے ہیں ایسا لگا دنیا والے یہ پوسٹ دے دیتے ہیں دنیا والے یہ مقام دے دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت کا پوسٹ کا مقام حالت کا منصب کسی انسان میں نہیں اللہ نے دیا یہ رسول کی اضافت جو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہے اس کے نسطاج ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں ان باتوں میں بالکل بات ہے آپ کا نام آپ کی پوسٹ اور پوسٹ کس نے دیا ہے تین باتیں بتائیں کہ یہ پوسٹ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے اسی وجہ سے انبیاء ہی حجت ہو اور کوئی حجت نہیں ہوتا دلیت اللہ فرماتا ہے روسولم بشرین اللہ یسون لننا چاہ اللہ بعد رسول رسول جتنے بھی آتے ہیں یہ بشارت دینے کے لیے آتے ہیں اور ڈرانے کے لیے بھی آتے ہیں اللہ یقون پیارا اگا ہوں خود تم بادر غسل تاکہ پوری انسانیت کے لیے رسولوں کے پاس کوئی حجک نہ رہ جائے تم بادر غسل یہ سوچنا تھا اب لگا رہے رسولوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے عربی کا ایک قائدہ ہے کہ نکرہ اگر تحت نفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے یہاں دیکھیے لا لا کے بعد حجت ان لکیرا اس کا مطلب یہ کہ رسولوں کے بعد انبیاء گرام کے بعد کوئی حجت پھرے ہوتا ہی نہیں ہم نے کن کی لوگوں کو حجت بنا کر رکھا ہوا پیر جو بات کہتے پیر کے بعد حجت مرشد جو کہتے مرشد کی بات حجت ولی جو کہتے ولی کی بات حجت امام جو بولتے امام کی بات حجت کس طرح ہجتر بنا ہے حجت تو اس طرح بول ہوتا ہے کہ حجت اس کا بنا ہے اور کسی کے بارے میں بتا دو کہ حجت ہے اور حجت پارے کیا ہوتا ہے دلیل ہجت مارے دلیل کسی وجہ سے نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی ایک مجسم دلیل ہوتا ہے اگر کوئی رسول سے کسی مسئلے پر دلیل باغے کفر ہے پارلی درجے کی ناپروانی ہے اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ وہ بات کہہ دے تو بلا دلیل تصویر کرنی جائے دلیل کی ضرورت نہیں ہے پارلی درجے کی ناپروانی ہے کہ اس نے اس شخصیت کو نبی کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا نبی ہنسے تو گلی مسکرائے تو دلی، اٹھے تو دلی، بیٹھے تو بیٹھے گلی چلے تو گلی وہ, وہ چلے تو قانون چلے وہ رک جائے تو قانون رک جائے تو رسول بول دے ایسی ہیریٹیج کسی اور انسان کی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ پوسٹ ڈائر کلّ کی طرف سے عطا کیا ہوتا لیکن انسان کا عطا کرتا پوسٹ نہیں ہے یہ تو اس ٹکڑے کی سرکری شاخ نام کو معلوم ہو گیا محمد ہے کیسے آپ دکھنے میں چلو ایک صحافیہ سے پوچھ لیتے کیسے تھے آپ پوچھ لیتے ابھی اوپر بیٹا ابن محمد ابن اما اتنے یاد پیری کل کل روپئے کے دل کے محبت ابن افراد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نام دار ہوں اس حدی سے اسی طریقے سے لائن راجی کون ہے حضرت عمار کے بیٹے محمد ان کے بیٹے ابو بیدا ابو بیدہ بولتے ہیں کہ میں محبت ابن کی بیٹی کے پاس آیا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کا تیزار کیا ہوگا ذرا بتائیے آپ تھے کیسے میں نے تو دیکھا نہیں اور اس میں سے کسی نے بھی دیکھا ہوا تو میں نے تو دیکھا نہیں ذرا بیان کر سکتی ہو آپ کیسے تھے کہ آپ تھے کہ آپ لو رائی لہو رائی کشم ستا لے آتے ہیں اگر کچھ دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج شروع ہو رہا ہے. اللہ کو چاہا جاتا ہے تو چاہنے کے اسباب میں سے ایک وجہ اس کو حسن بھی ہوتا ہے لیکن اسی وجہ سے حضرت ہستان صاحب نے فرمایا تھا افسن کا لم تر کپ کوئی وہ منک لم تاری دن ساؤ گلی من کلیائی بین ان کا تب سل کا کم اور صحابیہ نے تو آپ کا پورا سراپا ایک جملے پہ بیان کر دیا شم کا تالے آ کر اگر تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج تو اور صحابہ جھوٹ نہیں بولتی اور نہ مبالکہ کرتے ہیں जो बात कही है बिल्कुल परफेक्ट कही नया फिल्म आ गई सौ फीसद की आपकी पैदाइश बाईस अप्रैल को पांच सौ बहत्तर ईस्वी और अब का टाइम रहा चार बजकर बीस मिनट صبح سالی پاکستان کا ٹائم رہا ہوگا سات بج کے ستاون منٹ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا اور چھ سال کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو ہے اور دو سال کے بعد پھر یعنی آٹھ سال کے بعد دادا ٹائم سے کالو ہے پیدائش ہی چیز اور آپ کی پوری دعوتی سرگرمیاں تیئی سالوں پر ہوئی آپ کی زندگی کے دو پہلو ایک پہلو ہے محمد ابن عبداللہ اور ایک پہلو ہے محمد البد اللہ لیکن آپ کی دونوں زندگیاں بات نہیں کریں نبوت ملنے سے بھی آپ پہلے کیا چیزیں اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ معصوم ہیں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی باقی دور مقدس رہی ہے اور محمد الرس اللہ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی باقی دور مقدس رہی ہے میں نے کہہ رب نے کہا ہے اللہ فرما کہ ہے صاحب وما گواہ ما ذل صاحب حکم میں آپ کی نبوت کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا بیان ہوا ہے اور وما گواہ سے نبوت کے بعد کی زندگی کا بیان ہوا ہے ایک جملے میں اللہ تبارک کو کہا گیا نبی کی پوری قیمت بیان کر دی ہے ظَلَّ ضلالت کا اپوزیٹ کا ہدایت اور گوا کا کوئی جاتا ہے روش تو بولا کہ آپ نبوت کھیلنے سے پہلے بھی ظالم نہیں تھے اب آپ ایک اتنا کریں گے کہ آپ کہہ رہے کہ نبوت سے پہلے آپ ظالم نہیں تھے اور آپ تو آپ کو ظالم زال بول رہا ہے وبا جگہ کا غلالت تو دوسرا مانا ہے یہاں بلالت تو دوسرا مانا ہے یہاں جہاں غلالہ مشکل کا زوالہ کہتے ہیں اس درخت کو جو سہارا میں تنے تنہا کھڑا ہوا ہے ایسے درخت کو زوال نہ سہارا میں تنے تنہا جو درخت کھڑا ہوا ہو اس کو زوالہ بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حیران و پریشان تھے کہ نیکی کا وہ راستہ کون رہا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے میں اس پہ چلنے لگوں وہ آتا ہے یہ مطلب ہے والدہ کو حیرانو پریشان ہیں کہ قوم کا رابطہ جلدی سمجھو مل جائے یہ مطلب بس لگا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو فائن مکہ کی طرح مشرقی نے مکہ کس طرح پوچھتے تھے یا اسی طریقے سے کسی اور اخلاقی سراجی میں مبتلا ہے یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا والے کہ آپ ہدایت کی تلاش کہ نیکی کا کون سا راستہ ہے جس چیز میری فطرت کو تلاش ہے مل نہیں رہا ہے یوں آپ اس حلقے سے آپ کو زوال لگا گیا اس حیقے سے نہیں کہ آپ اس پارو مشیکنگ کے جگہ تک چل رہے تھے اس طرح سوال دیتے میں معافر پا ہے تو تم نے یہ دوسرا مانا ہے کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے میں نہیں تھے یعنی آپ نے کوئی غلط روپیش اختیار نہیں تھا نہ تو آپ کے اندر کوئی اخلاقی خرابی آئی نہ روحانی خرابی آپ روحانی خرابی سے بھی پاک تھے اور اخلاقی خرابی سے بھی پاک تھے اس کی طرف اشارہ کیا ماضول صاحب حکم اور اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے رہی ہے اگر آئے کا شکلا بھی ملا لو تو ماضول صاحب حکم کی تصویر اور زیادہ راضی ہو جائے کہ فقط لبی اسی کو مونگور میں मुझे कर झुक लगा नबी नहीं और सकता अरे मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने रही है कभी अमारत ने जायरत करते हुए देखा कभी किसी बुराई मजने देखा मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने बोया नबूत पेश करने से पहले नबी को अपनी पूरी जिंदगी पेश करनी पड़ी आवाज के सामने नबूत पेश करने से पहले نبی کو کی پوری زندگی تیز کرنی پڑی ہے کہ میری زندگی کے کسی حصے پر ہم اشتمائی کر سکتے ہو میری زندگی کے کسی گوشے کو کو کوئی ہے واضح کر کے بتاؤ میں تو تمہارے درمیان رہا ماں صاحب صاحبکم نبوت ملنے سے پہلے بھی تمہارا صاحب یعنی جناب محمد رسول گمراہ نہیں دے وما درا اور ہدایت ملنے کے بعد یعنی نبوت پیلے کے بعد بھی آپ رشد کے راستے سے ہٹے نہیں گویا کہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ سبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری سیرت بیان کر دی ہے نبوت ملنے سے پہلے کی اور نبوت ملنے کے بعد کی آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی بال نہ تھے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی پاکیزور موصول رہی تھی پوری سیرت ایک ٹکڑے میں بیان کرنا ایک جملے میں یہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے سلام ہی کا خاتا ہوتا ہے چھوٹے سے ٹکڑے میں نبی کی پوری سیرت جان کر دی گئی ماں بل بس پارٹی گھٹوں گا ماں باپ ملنے سے پہلے وہی کہنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی باقی جاتی اور وہی ملنے کے بعد بھی موت تک آپسات کی سیرت کو پرانے حکومت نے بتا دی چونکہ اللہ کی طرف سے بہت ملا بتا ہے لہٰذا اس زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سب وہی ہوتی ہے تو میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وہی لڑائی ہوتی ہے یعنی زبان تو نبی کی ہوتی ہے لیکن بات نہیں ہوتی, ہوتی. بے حیثیت بھی جی کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے چاہے وہ کتا ہی بات پیر کیوں نہ ہو مرشد کیوں نہ ہومامی کیوں نہ ہو یہ حیثیت اور کسی کو حاصل نہیں جو زبان سے بولے وہ وہی ایلائی ہو اگر کوئی یہ کہہ رہے کہ فلاح مان کے سارے ہیں اشتہار ہو گمراہ بدے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ وہی ایلائی ہے اس چیز سے ضروری ہے یہاں تھوڑا فرق کر لینا ضروری ہے میں نے بتایا نہیں آر کی زندگی کے دو پہلو ہیں محمد ابن عبد اللہ اور <تصفيق> <محمد> رسول <وزارت> اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے ماننا مان بھی سکتا ہے اور نہیں مان سکتا لیکن اگر محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بولے تو ہر ہر بات کے اوپر سڑے کا کم کر لینا واجب ہوگا ضرور تو دلیت کرے پیشہ وانضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر مسلم سجی سطح کو ایسے ہی کتابیں فضائی کرا ہے اور رانی حضرت عالف ہے حضرت علس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حجور کی تلقین کریں گے دادا کریں یعنی نر کھجور اور مادا کھجور کوئی طریقہ ہوتا ہے تابی کہتے ہیں تابی علی سے کے تابی ملا کر کے نر اور مادا کھجور کو پلانٹ کرتے تو پتہ اچھی آتی آپ آئے دیکھا کہ وہ نر اور مادا کھجور ملا کر کے پلانٹیشن کیا جا رہا ہے آپ نے کہی کیا ہے بولے اللہ کے مادہ کھجور اور نر کھجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں لیکن کیا ضرورت نرخور مادور بولے سال ہوا اگر تم نا کرو تو ابھی ٹھیک ہے لوگوں نے کیا کیا الگ غلط نر اور کا کھجور کو ملائے بغیر انہوں نے پلانٹیشن کر دیا پوری فصل تباہ ہو گئی تو ہمارا جشی سن پوری فصل خجور کی تباہ ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس ایک دفعہ گزرے تو امرہ بھی ان تو آپ بولے مان لی اپنی کمورے وہ تمہارے حضور کا کیا ہوا کام تو ان لوگوں نے کب کل تک کرنا ہوتا تھا آپ نے ایسا ایسا بولا تھا پوری فضل گندی پہندی ہو گئی ہے پوری فضل درا ہو گئی ہے اور آپ نے انتم آڈم بھی اموری دنیا تم لوگ اپنی دنیا کا مان اس سے زیادہ جانتے ہو پتا یہ چلا کہ اگر نبی دنیا کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ماننا ضروری نہیں ہے آدمی تصویر بھی کر سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے اس لئے کی یہ بات جو آپ نے فرمائی تھی اس لیے محمد اتنا بلا گیا کہ ان ملے گی یقو فخل صاحب کی وہ تفصیل والا لے کے پکارے میں صلی اللہ والے سوال کیا اب بازو کہا کہ محمد سنگھ بری رہے تو وہ مین کف جی بری رہ تو مصیبت گوپال تلا حضرت نام نے گوپال سلیف پاک کو ایسی کتاب اب تلاک میں لائے رابی حضرت عبد اللہ کے اباس حضرت عبداللہ جباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ غلام گودی کے غلام کا نام کا مغل کالے کر روپے تھے اور لوڈی کا نام تھا بہی رضی اللہ تعالی علما دونوں کی شادی ہو گئی تھی غلامی کی حالت شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیو غلام اور لوڈی ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے تو ان سے اختیار ہے چاہے شادی کو باقی کے یا آزاد ہو جائے ادرت بڑی ہے خوبصورت کہنے لگے کہ میں مغل کے نکاح میں لے رہی اللہ نے مجھے اختیار کیا ان کے نکاح میں لے رہے تھے حضرت مغل کو بڑی محبت کی حدیث میں یہ تو بھوکلپ آ جاتی وہ دھیرے جس گلی میں جاتی پی جے پیچھے جاتے رہتے اور روتے رہتے وہ دومو تفصیل والا لگے ان کے ہاتھوں کی لاڑی کو بھی روتے رہتے دیکھ رہے اس گلی میں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں صلاح کو یہ بات معلوم ہے اب بات سے کہاں ابا میں تاجکر ہوں بریرا کو کتنا چاہتا ہے تو اس میں حالانکہ یہ دونوں ایک مدت کا ہے تاجر نہیں ہوگا کا اللہ کے اصول میں بھی پریشان ہوں دیکھ دیکھ کر کے ایسا کیجیے آپ بلا کر کے بریہ بھی سمجھائیے لیکن بلایا کافی برییا ایسا ہے کہ رجوع کیوں نہیں کر لیتے موبیب سے تمہارے پیچھے گھومتے رہتے روتے رہتے کا اللہ کے اصول آپ مجھے حکوم دے رہے ہیں کال کیا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یعنی محمد الرسول کے پلیٹ فارم پہ بول رہے ہیں آپ ہال ارے اشاء میں سفارش کر رہا ہوں تو نہیں کہہ رہا ہوں محمد الرسول کے پلیٹ فارم پہ نہیں بول رہا ہوں حضرت بڑی اب میں اللہ حاصل کر مجھے آپ کو اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پتا یہ چلا کی نبی اگر محمد ابن اللہ کی حیثیت سے بولے مان بھی سکتے ہو بھی کر سکتے ہو لیکن اگر محمد رسول کرم سے بولتا ہے تو اس کے ہر ہر حکم کے اوپر سرے تکلیف خم کرتے دینا واچی ہوگا ضروری ہوگا میں کام مقام کروں کام کیا ہے وہاں کی رضی اللہ تعالی کیا رسی اللہ كيف علمت أنك نبي جلحين السنبيتة؟ قال يا أباد الرجل أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكتة؟ صبقا أحدهما على الأرض وكان الآخر بين السماء الآخر قال أحدهما للصاحبه وهو قال قال فالذلم برجل فأذنت به فوزلته ثم ثم قال قال فقال لن ہو بے لہا رو حضرت نام ادارہ نہیں سر یہ ہے پوری حدیث ایک سب پر پھیلی ہوئی ہے لفظ لفظ میں نے ریفر کر دیا حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جب آپ کو نبی بنایا گیا جنہیں سن بھی جب آپ کو نبی بنایا گیا گی تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا اللہ کے کہا ہے سر میں بتا کے ایک حصے میں تھا واقعی بتا کہ ایک حصے میں تھا اچانک دو پرشتے آئے بتا ہوں دو پرشتے آئے بتا نہیں ملاکان دو پرشتے ہیں ایک تو زمین پر آ گیا ان میں سے ایک زمین کو پر آ وہ اچانک آپ اور سمجھ اور دوسرا آسمان زمین کے درمیان وہ جو اور زمین کے درمیان ہوا تھا وہ زمین والے ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے تو نیچے والا بولتا ہے نام یہی وہ کیا ان کے انمتی میں سے ایک آدمی کو لے لو اور وزن کرو دونوں کا یہ کئی کلر میں نے فرمائے ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا دوسرے پڑھنے میں میری انتی کو تو میرا پردھ بھاری ہو جس میں مجھے رکھنے لگا پھر وہ بولا کہ ऐसा करो एक पलट में इसको रखो और एक पलट में इनके दस उन्तियों को रखो कहते दस उन्तियों को एक पढ़ने में रख दिया गया मेरा पढ़ना फिर भी भारी हो गया फिर वो बोल रहा है ऐसा करो इनको एक पर्णे में रखो और दूसरे पढ़ने के अंदर सौ उन्नतियों को फिर भी मैं भारी आया वो बोल रहा है कि करो एक पढ़ने में इसको रखो और दूसरे पढ़ने में एक हजार आठ करो मैं कहमाते رجا تب بھی میرا پلڈا بھاری ہو گیا اب ایسی حالت میں دیکھا سویا تو, تو وہ میرے اوپر گرنا چاہ رہے تراجو اوپر چلی گئی نا کس میزان دل. تراجو بالکل اوپر چلا گیا اور تریتا میں دیکھ رہا ہوں کہ, کہ کئی لوگ میرے اوپر نہ گر پڑے اس لیے کہ میرا پلڈا تو بالکل نیچے چلا گیا ان کا پلڈا بالکل اٹھ گیا اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں میں دیکھ رہا دوسرا پرشن لن تو اگر تم نے ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا دوسرے پلڑے میں ان کے تمام امتوں کو رکھ دیا تو وہ پلڈا بھالی ہو جائے گا جس کو ان کو رکھا گیا کیا معلوم ہوا معلوم یہ ہوا کہ ایک پلڑے میں جناز محمد بسول دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام لوگ آپ کے تمام امتی آگے بڑھ کر کے کہا جا سکتا ہے کہنا چاہیے ایک پلڑے میں ایک حدیث رکھی ہوئی ہو اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام یواموں کی بات رکھی ہوئی ہو دیکھ رہا پلڑا کون سا بھاری ہو جو پلڑا حدیث والا ہے بے دردی سے لوگ کی کرتے ہیں ارے ایمان کو کیا حدیث معلوم نہیں تھی وغیرہ وغیرہ حدیث کی تنتیس کرتے ہیں اور یہاں مقام ہے حدیث کا کہ ایک پلوے میں ایک حدیث اور دوسرے کلوے میں دنیا کے تمام جانوں کی بات تمام گرچوں کی بات تمام پیڑوں کی بات تمام اپنے کی بات سماج داری چھوڑوں کی بات جناب میں مسلم آپ کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کوئی وزن نہیں ہم کہاں ایسا کرتے ہیں بول ری کام رباب کی مسلدی حضرت کے اندر حضرت کے رضی اللہ تعالم فرمانے کہ صبح کی نماز کے لیے فجر کے لیے احامت کہہ دی گئی آپ نے اکامت کی آواز اپنے گجرے میں سنی اور آپ وہاں سے نکلنے لگے اکامت کر دی گئی ہے اور آپ ابھی اجرے سے آ رہے ہیں تھے ایک آدمی سنت پڑھنے کے لیے تو سنت نہیں پڑی تھی اللہ نبی کہ دے دیا کہ اکامت کے بعد یہ سنت پڑھا آپ اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس کے کپڑے کو پکڑ کر کے جھٹکا دیا جزابار کو پکڑ کر کے آپ نے دیا اس کے کان میں کچھ کہا ایک ریوار کو تفصیل ہے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ مسلے پر چلے گئے نماز کے اختتام کے بعد آپ کو اپنے حجرے میں چلے گئے دیگر صاحب اکرام نے اس آدمی کو گھیر لیا کہ نبی نے تیرے کان میں کیا بولا کیا ہے نبی نے ان کا چہرہ پولا تھا کہ اللہ کے بندے بتاؤ نبی نے میرے کان میں کیا कहा कि नबी ने फरमाया कि मेरे ऊपर तो बजट की जो फर्ज नमाज है वो दो रकात हुई है तेरे ऊपर क्या चार रकात हासिल इसका मतलब यह हुआ कि फर्ज नमाज की एकावत हो जाने के बाद कोई आदमी अगर सुन्नत कर रहा है तो वो चार रखा फर्ज रहा है कितने लोग जो ये फर्ज पढ़ते रहते चार रका फर्ज पड़ते रहते उस बार और नबी के ऊपर बजट की फर्ज रखात वो ही हुई کہتے ہم کام مخالفت کر رہے ہیں اور یہاں حالت ہے کہ ایک, ایک پر ایک حدیث اور دوسرے میں دنیا کے تمام اماموں کی تحادی ایک طرح کوئی وقت نہیں ہوتا حدیث کے سامنے اور یہ تمام سابق رام کا سب سے بڑے مطلب سنت حضرت عبداللہ سے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بہت مشہور ہے جی چاہتا ہے کہ اس مقام پر اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث دکھتا ہے بعد اتنے حدیث بعد اتنے شہادی ان سالم ابن ابي الله حجته ان رجلا من اهل الشام قال ابو عبد الله بن عمر ان الحج فقال عبد الله عمر يا الشام قال عبد الله والله اراي عين رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجنا ترویتی شام کا سیریا کا ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ عمر کو ملا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ پوچھو کہ حجت عمر کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو جائز اللہ یہ حالت جائز حجت امرست لیکن آپ کے ابا حضرت عمر نے تمہارا کیا حضرت عبد اللہ سن،, سن میرے باپ نے منع کیا آ رہی کا امکان آج میرے باپ عمر نے منع کیا اور وہ سنا رسول صلح. لیکن رسول نے اسے کیا ہے بہت بدھیا ہے تو امروادی اس سب ہو امر رسول صلح. ایک اور میرے باپ کی بات ہے دوسری طور میرے رسول کی بات ہے بول کس کی بات دیتا ہوں امروہ ابھی اتم ہو اور رسول اللہ کی بات کی استعمال کی جائے گی ایک طرف میرے باپ کی بات ہے دوسری طرف نبی کی بات ہے بکالر رسول آدمی بولنے لگا ارے آپ جائے گی رسول اللہ کی بات مانی جائے گی تو حضرت اللہ تب سنیا رسول رسول صلاح سلام نے اجازت دی اپنی زندگی میں چار اور ایک حچ وہ حام تھا لیکن اس کی بھی اجاز آپ نے دیا حضر کرتے تھے اس کی طرف اتنا اجارہ کیا تھا اور حضرت عبد عمر نے اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ ایک طرف میری نبی کی بات ہو ایک طرف دنیا کے تمام انسانوں کی بات ہو عمر کی بات چھوڑ دی جائے گی دیگر لوگ تو کس حامی پیر مرشد اور امام کی کیا حصے نبی کی بات پتہ ایک نبی کا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پوسٹ دیا گیا پوسٹ کی ایک انتہا ہے خاص پوائنٹ ہے اللہ کے رسول ہیں یہ پوسٹ لیکن ہر پوسٹ کی ایک انتہا ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو پوسٹ جو ہے محدود ہوتا ہے اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس و تفریق میں مبتلا ہوئے یہاں کیسے اس کے بعد آگے بڑھتا سجیا پرسول لہذا آپ کی رکھتے ہر ایک کے لیے ہے ہر ایک کمانے کے لیے اجم نئے تب بھی اس کو ماننا ضروری تین باتیں یاد رکھیے گرین حدیث کیا بولتے ہیں ارے یہ آزیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. نبی کی سیرت ہر شخص کے لیے بچے کے لیے بوڑھے کے لیے جوان کے لیے ایک کمانڈرنگ چیف کے لیے ایک چہرے کے لیے دنیا کے ہر انسان کے لیے آپ کی زندگی بھورا ہے آپ کی سیرت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور ایک بنیادی نقطہ یہاں میں یہ بتا دوں ذہن میں کی اور لے جائیے دنیا کے تمام <سلام> انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے لیکن میرے نبی کی سیرت عمل کے لیے سب ابن ٹہمیا کی سیرت مطالعہ کریں گے آپ مطالعے کے لیے ابن ٹہمیا کی سیرت مطالعے کے لیے ابن قیمت کی سیرت مطالعے کے لیے امام کو کی سیرت مطالعے کے لیے امام ٹھاکر کی سیرت مطالعے کے لیے امام احمد کی سیرت مطالعے کے لیے امام مالک کی سیرت مطالعے کے لیے میرے نبی کی سیرت مل کے لیے فرق ہے دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت اور نبی کی سیرت یہ فرق دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت بتالے کے لیے نبی کی سیرت ہم چیز اور نبی کی سیرت ہر شخص سے بچے کے لیے بوڑھے کے لیے جبان کے لیے عورت کے لیے مرد کے لیے سب کے لیے آپ کو زندگی بنوں گا آپ باپ کیسے دیکھو باپ کیسے ہوتا دیکھو یتیم کیسا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لو نوجوان کیسا ہوتا ہے اس کو دیکھ لو اللہ اکبر زندگی کی ہر ہر آتا اس قدر معصوم ہے پیار آتا ہے محبت رکھنے ایسے شخص کو محبت کرنا چاہیے کیا یتیم ہو تو اس کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے نبی نے بتایا کس طرح رہنا آج بہت سارے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کو اپنی کی یتیم ہی کرونا لگا رہتا ہم تو یتیم ہے لگ جاتا باہر ہوتا ہے غلط راہوں پر نکل جاتا ہے ارے میں یتیم تھا میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی میرے خاندان والوں نے میری تربیت نہیں کی نہ بکر جائے ایسے بہانے بناتے ہیں لوگ لیکن مکہ نے یتیموں کے لیے ایک نمونہ بند کر کے بتایا ہے کہ یتیم کس طریقے سے ہوتا ہے یتیم کی زندگی میں نے گزاری ہے اور دیکھو یتیم کس طریقے سے ہوتا ہے غلط ماحول میں رہتے ہوئے بھی میں نے غلط ووٹنگ کیا میں ایک یتیم کے لیے نمونگا ایک بچے کے لیے نمونہ ایک باپ کے لیے نمونہ ایک شوہر کے لیے نمونہ ایک نوجوان کے لیے نمونہ کہ غلط ماحول میں رہ کر کے اپنی اسمت کی حفاظت کس طرح کرتا ہے نوجوان ایک کمانڈر ان چیف کہنا ہوتا اللہ ازدر. ہے اللہ حضرت آپ نے سنا لیکن یہ آدمی یہ ہے کہ کمانڈر میدان جنگ میں جٹا ہوا ہے یہ منظر خواہ نے بتایا تم کس رہے ہو یہ ہومین کی بات ہو رہی ہے جہاں میں بات آ گئی تین سو تیرہ تھے تو ہم نے میدان بادل فتح کر لیا یہ تین سو نو وہ آٹھ سو کے کا برابر برابر کر لیا ہے آئے نہیں ہیں آرمی شکست تھی بات نے بھی ہم ہی کامیاب ہوئے آج تو ہماری تعداد بارہ ہزار ہے دس ہزار تو ساتھ میں گئے تھے فتح مکہ کے وقت اور دو ہزار اور ساتھ میں آ تھے نو مسلم وغیرہ اب یہ بارہ ہزار کا لشکر جا رہا ہے مکہ نہیں اس لیے کہ تمام قبائل سرینڈر ہو گئے تھے صرف ایک قبیلہ کا قبیلہ بنو صرف اس کو اپنی تین اندازی پر بڑا ناشتہ بڑا ادھر قبیلہ بنا اس کو اپنی تین اندازی پر بڑا ناشتہ ٹائپر بچے تین اندازی باز اور ان کو اپنی تین اندازی کے اوپر پڑھانا نبی کہ گھیر لیا جائے وہ بارہ ہزار کا لشکر آ کر کے مقام ہنر میں اترا پہلے سے وہ لوگ اپنے قدر اندازوں کو مورچوں پر بٹھائے گئے بخاری کی روایت ہے کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کا لٹکر لے کر کے وادی میں نیچے اترے ہیں تیر اس طریقے سے برسائے گئے جیسے آسمان سے پانی برس پائے اور سارے لائٹ بھاگ لے ہوئے فوج بھاگ کہیے کمانڈر ان چیف میدان گنج میں جٹا ہوا ہے ہم اپنا آپ سے مختلف دنیا دیکھا کمانڈر ان ہونا چاہیے فوج بھاگ کہیے میدان گنج میں اکیلا جٹا ہوا ہے ہر ایک کے لیے اس وقت. تو دوسروں کی سیرت موطالے کے لیے نبی کی سیرت عمل کے لیے اور آپ اس سیرت ہر ایک کے لیے اور آپ اس سیرت ہر زمانے کے لیے لانے فرما دیا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہوا انہیں رسول اللہ نہیں لیکن جگ کیا آپ بول دو کہ میں تمام دنیا کا رسول بنا کر کے بھیجا گا میری چالت باتیں رہے گی یہ دو تین دفعہ باتیں جین رکھو اور نبی کی کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئے تب بھی اس کو ماننا ضروری ہے پرامر نہ کہنا ضروری ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے منڈی ہلا دینا ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں حدیث سمجھ میں نہیں آئی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو ماننا ہے ہم کو تو, تو بس حکم دیا گیا ہے کہ نبی جو بولے اس پر سر جامع بول دو ہم تو ایسے کہ ہم نے سنا ہو ہے ہم ایسے نہیں کہ ہم نے کہا چیز سنا اور ہم نے ناپروانی کی ہم تو, تو بس اس کے پابند کرائے گئے کہ نبی جو کہنے تو اس کہ بول لو اس لیے کہ نبی کی دوارے وبارے سے جو کچھ نکلا وہ دلیل ہے کچھ لوگ فرانس کی طرف چلے گئے کچھ لوگ تین کی طرف چلے گئے فرقہ ہے بہائی کہا اس نے کہا کہ نبی کی تعلیمات صرف ایک ہزار سال کے لیے تھی ایک ہزار سال ہو گیا اب آپ کی تعلیمات اپ ٹو ڈیٹ ہو چکے ہیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے فرسودہ ہو چکی ہے ایک ہزار سال کے لیے میں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی وقت ہے یہ ارب ہے بہائیوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیلت ایک ہزار سال کے لیے تھی اب بہت بہت ڈیٹ ہو چکی ہے پرچویاں ہو چکی ہے آپ اس کی ضرورت نہیں آپ کی سیلت ہمیشہ کی لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے اور چاہے سمجھ میں آئے جنہ آئے مانو آپ کے اوپر رسالت ختم ہو چکی ہے لوگ ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کا کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے یہ بات بہن حقین کر لیجو. فرما دیا گیا ابا رسول اللہ کا نا فاطم الن آپ خاطم البین بتا سا کہتے ہیں کہ آپ کو بات کی نبی آنے والے کابیانیا بولتے ہیں کہ نبی کی ضرورت تھی یا مرزا غلام جو ہے یہ ندی آپ خاتم النبین ہیں اس بات کو ایک واقعی کے پس منظر میں بیان کر رہے ہیں ایک واقعے کے ذم میں زیل میں بیان کیا گئے ایک واقعہ اوپر سے چلتا چلا آ رہا ہے کون سا واقعہ ہے؟ تبلیت کا پہلے ایسا کرتے تھے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو اپنا لئے پالک بنا لیتا تھا تو اس کے حقوق وہی ہوتے تھے جو سگے بیٹے کے ہوتے تھے یہ زمانے جاہریت کی طرف نہیں خلاطا کی طرف تھی بچہ کسی کا وہ راست کے حصہ پڑھا ہے جس کا وہ حقیقی بچہ بھی ہے اخلاف میں کتنا پرسن تھی اس کو اللہ تبارک پتال نے ختم کرنا چاہا اور نبی کے ہاتھوں ہی ختم کرنا تھا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیٹا بنا لیا تھا زیب نے ہارف ہو اب ان کی شادی کر دی گئی زینب سے نہ چاہتی ہو گئی اور طلاق ہو گئی دونوں کے دنیا الگ ہو گئے دنیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے تجارت کو نکال کر دیا وہ دیکھو شروع بہت نکال کر لیا کافی آپ پیچھے تو چلتا چلا رہا ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ آپ خاتم النبی ہیں کیا نکل رہا ہے قرآن حکیم کو گہرائی سے پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ اس بات کو کہیں الگ سے بھی کہا جا سکتا تھا واقعی کے زیل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس رسم وقت نبی کے ہاتھوں سخت کرنا ضروری ہے اس, کا ہو جائے. اس لیے کہ نبی کے علاوہ اس کا تصیہ نہیں کیا جا سکتا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہٰذا اس رسم پت کا نبی کے ہاتھوں ہونا چاہیے لہٰذا اس واقعے کے زیل میں آپ کے خاتمے نبوت ہونے کی بات کر خاتم کا مطلب اسٹامپ نہیں ہوتا خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے راجیانوں کو دھوکہ کہاں لگا وہ کہتے ہیں کہ جیسے اسٹامپ ہوتا ہے تو جس پر اسٹامپ لگا کے بس وہ نبی بن جاتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے کسی کو کوئی اسٹامپ لگا دیا تو وہ نبی ہو ہوگا تو اسٹامپ لے آپ اور آپ کے اسٹامپ پہ بہت سارے نبی بنے گی جلد لگی اس میں جبکہ خاتم کا مطلب استاق نہیں ہوتا خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے سیل کہ اب نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے تو خاتم کا مطلب استاق نہیں خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل اسی وجہ سے عربی کا مشہور مقورا ہے خاتم القوم ملک کہا جاتا ہے کہ قوم کا خاتم ہے یہ یعنی قوم کا یہ آخری یاد نہیں ہے کس کے بعد کوئی یاد نہیں ہے یا رب کا آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کا رچالت نہ کو چکی ہے بعض لوگ فراس میں چلے گئے میرا نہیں نبوت اور رسالت کی ایک حد ہوتی ہے حد سے اگر آپ پڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا بولو اور حد سے آپ نیچے گرائیں گے تو کیا ہو جائے گی تنتیس تو تنتیس سے بھی منا کیا گیا اور گولو سے بھی منا کیا گیا ایک اور گولو میں آگے نکل گئی رسالت کی جو حد تھی اس حد سے نبی کو آگے بڑھا دیا گیا کسی نے کہا کہ آپ کے سایہ نہیں تھے کسی نے کہا کہ آپ نور کے تھے کسی نے کہا کہ آپ بشر نہیں تھے کسی نے کہا کہ آپ عالم الغیر تھے کسی نے کہا کہ آپ ہر جگہ کہ حاضر و ناظر ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے نظات کے تعلق سے باتیں کہیں گئی آئیے یہ چند باتیں جو اہم اہم ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افراد اور تفریح کرنے والے خاص طور سے افراد کرنے والوں کے بارے میں ایسی ہدایات دی پہلے خریدی سے راہل <سؤال> بپاری کی کتاب لمبیا یہ رائے کتاب آدیف لمبیا کے کتاب لمبیا میں حضرت میں اباس ہے رانی حضرت ہے ریواج کا ہے کتاب لمبیا میں یہ رائے بولے مل جائے گی حضرت اتحاد پڑھا رہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو نمبر پر یہ کہتے سنا کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب یقین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کے سنا کہ دیکھو میرے بارے میں غلومت کرنا مجھے حضرت مت پڑھانا جیسا کہ نسارا میں نتیم ابن مریم کو پڑھا دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول تھے اور ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اللہ کے بیٹا بنا دیا اس طرح میں نے حضرت کرنا غلومت کرنا میرے بارے میں جیسا انہوں نے کیا اللہ کا بندہ ہوں فکول رسول کو مجھے اللہ کا بندہ اس کے رسول کو اللہ کے رسول نے جو یہ تعلیم دی تھی اور اپنی تھی لوگ نہیں مانے اور حد سے بنا کر ہی اس مقام ڈرا مرتبہ تو ہے کسی کا انکار اتنا بڑا مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہی نہیں کیا لیکن بہرحال یہ خط ہے مرتبہ کے تعلق سے دو تین روایتیں آپ کو سامنے حضرت ابو حریرہ اور امام اس کو کتاب الفظائی بنائے روایت روسلم وَأَوَّلُ وَأَوَّلُ فضائی حضرت فضائی میں لائے اور رابط حضرت ایبو رہ رہ رہ. حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن یہ من سردار یہ مطلب اور آگے آپ نے کیا فرمایا وہ اوقع مطلب سب سے پہلے میری پور کھٹے گی یعنی سور ٹوٹے جانے کے بعد سب سے پہلے میں دوں گا اللہ یہ مطلب ہے اور سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے میری سفارش قبل دی جائے گی قیامت سے ان بنی آدم سردار سب سے پہلے میری قبر پڑے گی اور سب سے پہلے مجھے سفارش دی جائے گی میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش شروع کی جائے گی تو میں سفارش لیکن اس مرتبے سے آپ کو بڑھا دینا تمام عقائد کا جو آپ کے تعلق سے افراد کے درجے ہیں میں چاہتا ہوں سب کا رد کر دوں چند اجیت ہیں پیش کر دیتا ہوں ایک حدیث ہے پاک بلی شریف یہ لیکن کے جاؤ آج یہ حدیث لیکن دینا حدیث, حدیث اس طرح وآل ابن عقاتل رضی اللہ تعالی عنہم ما قال مات ایسا عنہم قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعودو فما تب اللہ صدفنو فلما قصدح اکبرو فقالا ما منعکم انتو علمونی قانا اللہ فکرہنہ آتا رابی حضرت عبدالباد فرما ایک آدمی بیمار تھا آپ اس کی عادت کے لیے گئے برابر جایا کرتے وہ ایک بار رات میں مر گیا اور لوگوں نے رات میں دفن کر دیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو بیمار تھا نا جس کی عیادت کے لیے آپ برابر جاتے تھے تو, تو مر گیا اور رات میں ہم نے اس کی تقسیم کر دی تو آپ نے مو دی تم لوگوں نے مجھے بلایا کیوں نہیں تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تھی کریں نا ہم نے مناسب نہیں سمجھا وہ کہا نا ضرور مسلو کی تھی ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دی جائے تو آپ اپنے طور پر اس کے آئے اور آپ نے ضائبانہ نماز بابوں کے سامنے دی. پہلا مسئلہ اس سبھی سے معلوم ہوا بیمار اگر کوئی ہو تو اس کی عادت کرنا سنت بیمار کی عادت سنت ایک مسلمان سے ایک مسلمان اوپر جو چھ پہ ان میں سے ایک ادا مری گا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت سنت پہلا مسئلہ معلوم دوسرے اگر کوئی آدمی رات میں مر جائے تو رات میں دفن کرنا جائز ہے کر سکتا ہے دفن میں ان لوگوں نے دفن کر دیا رات میں مجھے دفن کر سکتے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ندی کو غیر کا علم نہیں اس لیے کہ اگر نبی کو غیر کا علم تو آپ یہ ماں مارا سمندی تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں جس کو غیر کا ہو وہ یہ بولے گا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس کو تو پہلے معلوم ہو چاہیے ماں مارا کو تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو پتا یہ چلا کہ نبی کو غائب نہیں ہوتا اس لیے کہ گائے پہن جانے والا ایسا جملہ استعمال نہیں کرتا ماں مارکمنٹ کے ہولی مونی تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نے ارے ہمارے بتاؤ بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا ماں میرا کمنگ سے ہولی تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو گائے پہننے نہیں تیسرے آپ نے جب یہ بات کہی کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ صحابہ کرام نے دو باتیں کی ایک تو رات تھی اور دوسرے تاریخ ہی بہت تھی بتا چل آپ نور کے بھی نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو نور کو تاریخی سے کیا ڈر صاحب اکرام کافظ استعمال کیا رات کی وہ کام میں شب کا حالے رات تاریخ کی اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو نور کو اوشر ہوتا ہے اس کو تاریخی سے کیا در وہ تمام صاحب اکرام کا عقیدہ ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں جو عقیدہ رکھے کہ آپ نور کے بنے ہوتے غلط عقیدہ ہے صحاب اکرام کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شرکت نہ کر سکے تو قبر کو سامنے کر کے تنہا یا جی جماعت کے ساتھ جماعت جنازہ پڑھ سکتا ہے قبر آپ نے فرمایا اس کی داری تھی. الا قبر کدھر رہی ہے جلو نہیں آ رہی اللہ قبری میری رہنمائی کو یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو نہیں کہ آپ کو قبر معلوم ہے وہ دفن کار دیا گیا ایک مسئلہ اور بتاؤں کیا نکلا کیا نکلا بہت ہی اہم مسئلہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں وہ مر رہا تھا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے آپ کو حاضر نازرتے وہاں لوگ دفن کر رہے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو آپ حاضر نازرتے یا اس کو دفن کر دیا گیا تو آپ کو قبر میں معلوم ہونا چاہیے دیکھیے جو ہے قبر میں اس کو ملاقات کروں اس سے پتا چلا ہے کہ آپ ہر جگہ ہاضر و نازر بھی نہیں ہے تو یہ حدیث بہت ہی جانے ہیں اور اس کے اندر یہ تمام مسائل مستم ہو اور بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں بہرحال اس حدیث سے پاک سے معلومات آپ کے نہیں آپ, نہیں آپ کو نہیں ہر جگہ حاضر ناظر نہیں غیر نہیں ہیں ایک حدیث کر دیتا ہوں حدیث کس طرح حجف بہو یقول حجت چلو بہو یقول کی کتاب تو حضرت نامے بخاری تو حضرت تم سے جو کوئی یہ کہ نبی نے میراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھٹ بولتا ہے وہ یہ کسی دہ ہے لوگوں کا گمراہ لوگوں کا وہ قبر کچھ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے محراج قبر کچھ میں کیا بولتے ہیں مہراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کرنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا چاہیے کیا بتارے جو کوئی تم سے ایک محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ اللہ نے قرآن میں یاد ناز فرمائی دوڑ یا پھول اللہ بولتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تو بالکل ایسے نہیں پاس دنیا میں تو ممکن ہی نہیں جنت کو دیکھیں گے تو نظر ہوگی نجرات میں ہو نظر جب کام کو دیکھ سکتے ایسے دیکھ سکتے اور جو کوئی تم سے یہ کہ رومن حد جا کام کو یاد اور جو کوئی تم سے یہ بولے کہ ندی کو غیر نہیں لینا فقط کر وہ بھی جھوٹ ہے اللہ وہی کو حکومت اللہ کے کسی اللہ فرما نہیں ہے اچھا پہلے کندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے موت سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے اور دوسرا مطلب کہ آپ کو غیر پہلے بھی نہیں تھا جو آدمی یہ دونوں باتیں کا وہ جھوٹا ہے یہ اکیلا پہنا ہوا دونوں اپنی آنکھوں سے نئے راج میں اللہ تب کا دیدار کیا ہوا ہے آگے بڑھے کہتے ہیں کہ آپ نے سایہ نہیں تھا ایک اسکول بنا لیا گیا کہ آپ نور کے ہیں تو کہیں گے نور کے سایہ کیا ہوتا بنیاد یہ نور کے نہیں ہے سابت ہو گیا नूर के नहीं है ہے بنیاد دے گئے چلو مان لیتے ہیں سایہ تم کہو نہیں تھا اگر یہ سابت ہو جائے ادھر سے سایہ تھا تو بات یہ ہے کہ یہ بھی حضرت در حجتی بل محرم شاہر اور حضرت امام احمد حضرت امام رحمۃ اللہ شریف سے ایک سفر کوئی پوری روایت میں رفر کر دی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے پاس آپ کی دو بیویاں ایک حضرت سفیہ جو ہوئی آست یہودی کی بیٹی ہے اور دوسرے حضرت زینب اب سفیہ رضا نا کا روٹک کر کے بیٹھ گیا اٹھنے کا نام نہیں لے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زینب کے پاس ایک پازل اونٹ ہے آپ آئے اور کہا کہ دیکھو سفیہ کا اونٹ تھکر بیٹھ گیا کا مطلب تھکر بیٹھ جانا تھکر بیٹھ گیا اور تمہارے پاس ایک پازل اونٹا تو دے نہیں دیتے تم دے دوست بہت برا لگا آپ ان کے پاس تقریباً دو مہینے یا تین مہینے نہیں آئے سفر آپسی کے بعد آپ نے ان کو چھوڑا دو مہینے یا تین مہینے نہیں آ سکے اصل برمادی کہاں میرے منڈ سے نکل گیا नभी ने पास नहीं आते थे तुमने बहुत मायूस हो, हो गया और वो आप आकर थे थे, मैंने वो खटिया खड़ी कर दी जिस पर मैंने कभी बैठता हो कोई और को बैठा पसंद नहीं कर दिया खड़ा करता वो खटिया ही आपने खड़ी कर दी घटी एक दफा दरवाजे के पास थी दोपहर का टाइम था अच्छा एक ताया मेरी निगाह है जमीन पर पड़ता हो سایہ نے کہا یہ دوپہر میں کون آ رہا ہے سایہ کس کا ہے میری نگاہ اٹھی تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ اللہ اللہ علیہ رسول اللہ دل کی رسول اللہ. رسول کے سایہ تھا حضرت رسول سے سایہ اب اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی پلاسفر یہ بولے سایہ نہیں جھوٹ بولتا ہے ايه؟ افراد افراد بوله قلت بشر نيه؟ بشر نيه؟ بشر كيه؟ قال ليه؟ مارحق الله ابن مسعودين رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله, صلى الله وسلم فزاد او فقال ابراهيم بالوهم مني فقيل يا رسول الله عزيد في الصلاة افتحون فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون حضرف المساجد حضرت فرما رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز میں کم پیشی ہو گئی تو مطلب نے چار رکاط پانچ پڑھا دیم ہونے کے بعد ایک تعبض پوچھنے کہ اللہ کے سُن نماز میں کچھ کمی بیشی ہو گئی کیا ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی زیادہ ہو گیا تو تابق پوچھ رہے عزیز افیس اللہ کچھ شہ اللہ کے سم نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے فرمائی تو کیا بات کہا کہ آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی آپ نے فرمائی مانا بشر میں انسان ہوں امن کم اتنتوں میں بھولتا ہوں تو تم بھولتے ہو جب کوئی چیز بھول جائے तो बैठे बैठे दो सजदे कर ले स्वागत फिर आप सल्लाह मुड़े और दो सजदे आपने स्वागत करिए इसमें एक मसला निकला कि अगर कोई आदमी पांच पढ़ा देता है पांच पढ़ा देता है तीन जो पांच पढ़ा देता तो क्या करना उसको बात भी कर लेता है तो नए सिरे से नमाज लौटाने की जरूरत नहीं है सजदा करने के बाद खत्म हो गई होगी नवाजी नमाजोगे बात करने के बाद जी ल क्या करना था इसलिए था दे। बशर देगी नहीं माना बशर आपने तुम फमा दिया अंतः का मत संतोष और आपने बशरिया की बात बयान फरमा शुभा भी नहीं हो सकता कि आपने ऐसे कह आप दिया बशरिया किसी बात बयान किया तुम भूल कर सुना आप बशर अरे बात लोगों से ना सकते आपकी मौत ही नहीं आई प्रांत अरे नहीं हदीप رضی اللہ ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواؤ بخاری مغادی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ولیم سے ایسی کتاب مغادی ملائے رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اور کیسے آئی اس وقت آپ جس میں مبارک میری تھوڑی اور میری ہسلی کے درمیان کی کرد ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دو دن میں آپ دن نکال دیا اور کہہ رہی آپ کے اوپر موت کی شدت ایسی تھی کہ اب اس کے بعد کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے زیادہ دیکھ کر پریشانی نہیں ہوتی کہ میں نے نبی کے اوپر موت کی جو شدت دیکھی ہے کسی اور کے اوپر نہیں دیکھتی ہوں بھلے اچھ رہو شدت الموتھی آدمی اب امپا دیں صلی اللہ علیہ عدیش بتا رہی ہے کہ موت آ چکی ہے ایک قبیلہ ہے کہ جو ماننے کے لیے تیار رہے ہیں وہ زندہ مانتے پورے قبروں کا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے زندہ ہے زندہ ہے اس زندگی کے اوپر رہا ہے وہ کھا رہے لوگ وہ رہے لوگ کھا رہے پیش افراد و تفریح ہے جناج محمد رسول اللہ صلی پرہیز کیا جائے خد ہے اس حد سے آپ کو بڑھایا نہیں جا سکتا اس سے آپ کو نیچے بھی نہیں لایا جا ایک سوال اور رہ جاتا ہے آپ ہی کتنے نبی بنائے گی تب شیقین بولتے تھے نا آپ ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لائق اور آپ کو نبی بنا کر کے مکہ ہی نہیں بھیجا گیا یہاں آرب نہیں بھیجا گیا کہیں اور جگہ بھیج دیا جاتا اللہ نے دونوں سوالات کے جواب دیے اللہ یستفی من ملن ملا و من وہ ملن انسانوں میں سے کس کو رسول بنانا ہے میں جانتا ہوں فرشتوں میں سے کس کو رسول بنانا ہے رسول کافی وہ مجھے معلوم ہے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ چنتا ہے اور اس کو زیادہ معلوم ہے اس کو رسول کرنے کے لائے تھی اللہ, اللہ نے اس کا جواب دے دیا میں جانتا ہوں تم جانتے مجھے کو بنایا جانے نبی کو محمد اللہ کو مطلب اچھا آج ہی میں کیوں بھیجا گیا کوئی اور جگہ نہیں تھی اللہ کا تعالیٰ اللہ جانور اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں اپنی رثال رکھتے جگہ کہاں ہونی چاہیے زیادہ پوری دنیا میں اس کا موزوں جگہ صرف اور تھی مکہ اس لیے بھی کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بہترین آگل ہونا چاہیے بہترین آئی ہو اور موضوع جگہ, جگہ موضوع اور جغرافیائی اعتبار سے حالات موافق یہ تین چیزوں پوری دنیا میں طرح کے علاوہ یہ تینوں چیزیں اور کہیں نہیں پائی جاتی اس وجہ سے اللہ تبارک کارن اس کا دنیا پیچھے کائس بہترین دیا جانا جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وجہ اور ایسے لوگ تھے آپ کی آپ کو فالو کرنے والے تھے اگر ان اصلاح کر دی جاتی غلط روٹ پر تو چل لیکن اگر وہ اصلاح کر دی جاتی تو اس روٹ پر جاتے تھے تو اس میں بھی بالکل سخت ہو جاتے تھے اور ایسے ہی ہوا इतरे जोग्राफियाई एतबारे दुनिया के बीच में है तो साइंसदानी बोलते हैं दुनिया के बीच में है और अगर एक चराग को रखना हो चराग को रखना हो कि पूरे कमरे में रोशनी फैले तो पूरे कमरे में बराबर बराबर रोशनी फैलाने के लिए क्या करना होगा सिर्फ बीच में रख दो इंसाफ हो जाएगा वजह कोने में ले जाकर के रख दो कहीं ज्यादा पड़ेगी रोटनी कहीं कम पड़ेगी تو روشنی کے لیے ضروری ہے پورے کمرے میں برابر برابر پہنچنے کے لیے جی کمرے کے بیچ میں چراغ رکھ دیا جائے اور اسی وجہ سے آپ کو چراغ سے کشمی دیا گیا اللہ نے پتا ذرا جو ہماری چراغ چراغ ظاہر ہے <سؤال> کہ چراغ کو بیچ ہی میں رکھنا تھا دنیا کو یہ روشنی پوری دنیا میں پہنچ اور روشنی پوری دنیا میں پہنشنی. میں ایک بڑی پیاری بات پڑھی ہے سراجم مندرا کے تعلق جیسے سگنل کی لائٹ ہوتی ہے نا سگنل لائٹ ابھی روشنی ہوتی ہے وہاں ٹریفک کنٹرول کیا کرتا لال یا ہری ہو لوگوں کو کس طرح جانا ہے کس طرح نہیں جانا ہے ٹریفک کنٹرول بتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنا کر بھیجا آپ لوگوں کو بتائے کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے سراج منی اور چراغ کہنے کا ایک اور نقطہ میری سمجھ میں آیا کہ چراغ رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی میں چھپی چیز نہ ظاہر ہو جاتی نمایاں ہو جاتی آدمی دیکھ لے کیسی چیز ہے بری آپ کو بری پڑا کر کے بھیجا گیا آپ کے ہدایت کی حالت یہی تھی آپ کے جو باتیں پیش کی آپ نے جو ہدایت کی بات پیش کی آپ کی ہدایت کی حالت یہی تھی کہ آپ کے جیب میں اس کی روشنی میں کیا ہوا کیا اور ایک نقطہ اور سمجھ میں آیا کہ روشنی موجود ہو لیکن آنکھیں نہ ہوں یا آدمی سر پہ نظر کر لے آنکھیں ہوتے ہوئے تب بھی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بہت سارے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا तो इसमें रोशनी की गलती नहीं है बल्कि उन आंखों की गलती है शहसादी ने बड़ी अच्छी बात कही है आपका दिखूं अगर चमगा को दिन में कुछ दिखाई न दे तो इसमें आपका क्या आपका क्या करता है आप काफे आगम काब तो पूरी दुनिया के ऊपर चमक रहा है ये तो चमगादर की आंख की खराबी है नहीं देख पा रहा है अपनी आंखों का इलाज कराए इसी वजह से اگر کسی کو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کمی نظر آئے تو شخصیت میں کمی نہیں ہے آنکھوں کا علاج کرانا ضروری ہے سلمان رشتی ہے تسیمہ نظرین بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے اور آج جو مول ہے اس میں اور مول کی تفتی جناب محمد اللہ تعلیم سے ان کی حیات مبارکہ جی چاہتا ہے تو وہ حدیث بھی کر دوں کہ آپ مجسم قرآن تھے روا وحمدی حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پاکستان مسرت ہے حضرت نے کہتے ایک دفعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ام مومنی ذرا مجھے نظیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا خلق کیسا تھا آپ کا اخلاق کیسا تھا, کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کیا قرآن میں پڑھتے ہوئے پڑھتا ہوں خلق قرآن آپ مجسم قرآن ایک پران صفا ہے اور ایک پرانا جو مدینہ کی میں چلتا تھا جو چلتا تھا نور کی جیسے قرآن ہدایت کا نور ہے اس نور ہدایت کی تفصیل جناب محمد صلی اللہ وبلم کی ہایات مبارکہ ایک نور ما بہین اور ایک نور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اب اگر کسی کو آن کو کوئی خرابی نظر آئے نور میں قرآن کو نور کہا گیا ہے نا آپ جو ہدایت لے کر کے اس اعتبار سے آپ کو خلوقی اعتبار سے کہ آپ مورے ہدایت لے کر کیا اس اعتبار سے آپ موبائل دکھاتے رہا وہ بھی لائٹ اور وہ بھی لائٹ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ دونوں روشنی دینے والے اب اگر کسی کو اس روشنی میں کچھ دکھائی سکے تو آنکھوں کی سفا ہے قرآن کو بدل دو بول دے قرآن کے اندر بات باتیں ایسی نکال دینی چاہیے کہتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے تم کو پوری لگ رہی ہوگی تمہارے آنکھوں کی برابی اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے اس شیر کے اوپر اس تقریر کا اختتام کی وہ مول بن کے زمانے میں پھیل جائے گا وہ مول بند کے زمانے میں پھیل جائے گا تم آخت میں کیڑے نکالتے رہنا رشحمد للہ کا رہنا ابھی ہمارے ہم لوگ کر رہے تھے اللہ <سؤال> کا مان کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً اس ماہ پورے کے پورے بندوق رہے ہیں تقریباً پندرواں پروگرام جو ہے ہندوستان ہوا ہے اب جو ہے دو پروگرام کے لیے کلامہ میں تیر کو اور منگل کو دو پروگرام کے آخری ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ پروگرام ہوں گے پھر اس کے کو ان شاء ہے تو اس طرح جو ہے گزارش ہے کہ شیف صاحب کے ہروپ سے فائدہ حاصل کرنے کی کوششتے رہیں سوالات ہیں جو شف صاحب کے دیے جائیں گے سوال یہ ہے کہ پیغمبر اور رسول میں کیا ہے کیا کریں کتنے رسول اور پیغمبر سکھنے والے مقام کے بارے کر پائے عام طور پر رسول اور نبی کے درمیان کمبر تو یہ تو پرشین لگ جائے اس کو جو ہے نبی کہہ لیجیے اور رسول تو نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہیں عام طور پر کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو کتاب کہاں مل رہا ہے پچھلے نبی کی کتاب کے اوپر وہ تبلیغ کرتا ہو اور اس کے احاط کرتا ہو اور رسول وہ جو صاحب کتاب صاحب کتاب جو ہوتا ہے وہ نبی صاحب کتاب رسول ہوتا ہے اور نبی کے لیے شرط نہیں ہو ایک جواب عام طور پر یہی لیا مختری نے نبی اور رسول کے فرق کے درمیان کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے نبی کے لیے شرط نہیں نبی ضعیف ہے رام البانی نے تو اسے موضوع فرار دیا کتابیں مل نہیں ہیں موضوع اور ضعیف عادی چلن اس کے اندر پوری روایت کو لانے کے بعد ہر ہر نانی کے اوپر بہت ہی موضوع ہے من گڑت روایت غالب ہم اس کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو پریشان تھے رو رہے تھے اچانک ندا اٹھی اور عرش کے اوپر آپ کا نام لکھا دیکھا یہ پوری, پوری کی پوری روایت بو گز ہے اسلام کی نہیں بیکار روایت موضوعات نہیں وہ تو اللہ نے سکھایا انہوں نے بطلفا عادب کری نا سمجھا وہ تو سکھایا انہوں نے کہیں لکھا دیکھا نہیں بلکہ اللہ نے سکھایا پانچ رقم کے بعد باتیں کرنے کے بعد تین رقم کی بات کرنے اگر یقین ہے تو اس نے بتا دیا کہ یہ تین ہی ہوئی ہے تو ایک رکست پر کر کے پھر سردے صاحب کر کے فراہم ہاں وہ صحیح ہے وہ رواج صحیح ہے خواب پورا خواب میں اور علامت سنی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے تو ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے اس کی ہاں بس ایسے کہ ایسا لگا خواب کے اندر کہ میرے سینے کے اوپر ہاتھ کا اور پورے قلب میں ٹھنڈک دوڑ گئی وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر جنہوں نے مسند احمد کی شرح کی ہے بطور ربانی تو اس کے اندر سبھی کو انہوں نے صحیح کرا دی ہے اور لمحے سے تہنے سفائی اللہ شرط کرنے کا نقصان کیا ہے؟ شرط کرنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے میں ہو جاتا ہے تو قبول کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی نہیں قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہاں تو ہے وہ لوگ بولیں گے کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان کے اوپر ذرا ڈبل آزار کی برا دن میرا لاتا ہے لانن کبھی یہ تو لانن کبھی لانے کبھی کہ مجھ سے ہی کہ موجودہ دکھانا کس کے براہ راست اللہ کا فیل ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں پر اس کو ظاہر کر نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا جب چاہے تب دکھا دے اللہ جب چاہے نبی کے ہاتھوں پر اس کا اظہار کرتا ہے اس کو دکھا دیتا ہے نبی جب چاہے موجودہ دکھا دیتا موجودہ صرف فن نہیں ہے جادو کی طرح قدرتی کا دکھایا جائے آدمی جب چاہے اس کو ظاہر کر دے نہیں موجودہ برائے اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ جب چاہتا نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کر دے مشرقین کی نمایاں کیا ہے مشرقین کی نمایاں خطبو آپ دیکھنا ہو تو قبروں کی پوجا دیکھیے آپ یہ سب سے نمایاں خبر قبر پوچھ رہے میں چہرے کی نہیں اللہ کے علاوہ کے قرآن حکیم کو کیا جا سکتا ہے دیکھیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ اسے حضرت کے تناظر میں سمجھا جائے گا مثلاً قرآن حکیم میں جو صلاح کا لفظ ہے اب آدمی عقل لڑائے تو عقل سے نہیں سمجھ پائے گا صلاح کا طریقہ نبی سے سیکھنا پڑے گا زکات کیسی بھی جاتی ہے جب تک نبی نہیں بتائے گا تب تک زکات کو بھی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا حج کیسے ہوتا ہے سات بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جن جن چیزوں کے بارے میں نبی نے تشریح کر دی ہے اس کے بعد تدبر کا دائرہ ہوتی ہے جتنا آپ گہرائی میں جائیں اللہ تبارک کو تعالیٰ اتنا ہی آپ کے اوپر انکشاف کرے گا اور حضرت احلی کی روایت بھی تعلق سے یہ لا کر کبھی عجائب ہوں اس کی عجائب کبھی ختم نہیں ہوتا میں رہتے ہیں ہمیں ہندوؤں کے دفتر یا سورت میں ملنا پڑتا ہے تو ہمیں ان کو کلام جی, سلام باقاعدہ السلام علیکم کہنے سے احترام کیجیے سلام سلام بعض لوگ آداب یہ سب بولتے ہیں تو آداب وغیرہ کو یہ سب کچھ بول سکتے ہیں بہر السلام علیکم نہ کہا جائے جی اب انہوں نے کہا کہ آدیف ملا بولنا یہ بولنا وہ کون اس سمجھنا وہ بولے گا اگر یہ کیا بولا یہ کچھ ایسے کلمات جو ہے بول کر کے نکل جانا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو اگر ان کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں اب اگر ان کا پتر سری ہے तो सरी ऊसा ऐसा कहा जा सकता है भाई अमल कायप कर रहा है काफराना अमल कायप कर रहे हैं वैसे खुलिया का एक काकड़ो अल्लाह खबारा ने कहा काकड़ो ऊपर अगर वादे हो जाए उनका جو مسلمان ہیں اور شرک کرتے ہیں جیسے کبروں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں اگر وہ مر جائے تو کیا ان کی نماز اور میت میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے لیکن, لیکن وہ شرک پر مرے ہیں اور آپ نماز جنازہ میں آپ جو ہے اس کے دعا استفار کریں گے دعا اشتفار میں شرک کے لیے نہیں تو شرک کے اوپر مرا ہے نماز جنازہ میں آپ کہتے جائیں گے ممانعت ہے کہ شرک پر جو مرا ہوا ہو ماں کا نلیم نبی وہ تخت رول مشرقین اور القان عروق اگرچہ وہ قریبی کیوں مومنین کے لیے پتان اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے دعا استفار کریں اور اس میں تو اللہ مفر لہائی نہ بولنا پڑتا ہے انہیں جیتنا بولنا پڑتا ہے کی دعا پڑتا تو ماں ان کے تو انلکھا جنہوں وکل وبا کی روشنی کیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن, کی قرآن کا حصہ ہے چیز ہے لیکرآن کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں دونوں اللہ کی طرف سے لیکن حدیث کے اندر معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم تک پہنچنے میں اس کے اندر کچھ ادھر ادھر ہو سکتا ہے اس وجہ سے قرآن کے بارے میں نے کہا جائے گا کہ یہ ضعیف یا موضوع ہے حسن یا حسن لغیر صحیح لغیر وغیرہ وغیرہ لیکن حدیث کے بارے میں کیونکہ الفاظ معانی تو اللہ کی طرف سے لیکن الفاظ کا جو جامہ پہنایا گیا اس معانی کو وہ الفاظ صحیح سے ہم تک پہنچے کی نہیں اس بارے میں اس کی تحقیق ہوئی ہے اراق قرآن اور حدیث دونوں الگ الگ ہو جائے لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے تحقیق کے ساتھ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے تو یہ قرآن حکیم کی طویل ہوگی تشریح ہوگی قرآن نہیں بول سکتی قرآن حکیم کی تفصیل ہوگی تفسیر اپل کو ہوتا ہے تفسیر الگ کی ہوتی ہے برا دونوں کا تعلق ہوتا ہے گہرا جیسے تھیری اور پریکٹس کا ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا فیری اور پریکٹس پریکٹس راستے میں پڑا ہوا پیسہ ملا اب اس کو استعمال کے لیے سال <نضیل> بھر اس کو روکے رکھے اور اس کے بعد سال بھر کے بعد استعمال کر لے اس کو ایک آدمی آیا تاکہ اللہ کے رسول ایسا ہے کہ وہ کچھ پڑا ہوا مار لی جائے تو کیا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ فرما سال بھر اس کو اپنے پاس رکھ اعلان کراتا رہا اگر آ تو ٹھیک ہے ورنہ سال بھر بعد اس استعمال کر لے اب استعمال کر لیا اس نے وہ بتا رہا ہے کہ وہ میرے ہیں تو سال بھر کے بعد بھی واپس لوٹانا پڑے گا تو کو اگر احتیاط نے استعمال کیا تو ایک آدمی بولنے لگا کہ اللہ کے رسول اونٹ تو آپ خفا ہو گئے کہا کہ اونٹ کو چھوڑ دے وہ اپنے پانی کے اوپر پہنچ جائے گا اور اپنی چراگاہ کے اوپر پہنچ جائے گا اس کو کہاں رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ چور ہے جنت میں جا سکتے ہیں بڑا خطرناک کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں جو رقص کی وغیرہ نماز ادا کرتے ہیں تو جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ ہم نہیں کر سکتے بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت حزیفہ نے کہا تھا کہ ایک آدمی برابر نماز نہیں پڑھ رہا تھا بھائی رقو برابر نہیں کر رہا تھا تو حضرت حزیفہ نے یہ اتنا فرمایا تھا کہ اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہو مر گیا تو تیری سنت کے اوپر موت نہیں ہوگی تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رفول اعظم کا تاریخ ہے تو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اس نے سنت کو تو چھوڑ ہی لیا جناب محمد رسول اللہ صلہ وسلم کی سنت چھوڑ دی اب سنت چھوڑنے پر اللہ کیا آزاد دے گا اس کوئی تفصیل نہیں اللہ, رہا. اللہ اللہ دے ان نماز ان کا معاملہ اللہ ہے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہندوؤں کو ہر کرایے پر دیتے ہیں جبکہ ان گھروں میں پوجا کی جاتی ہے نہیں دینا چاہیے وہاں پر اس طریقے سے جو ہے مورتی وغیرہ رکھ کر کے آدمی پوجا پاٹ کرتا ہے تو چونکہ تعاون محنت دیا جاتا ہے تو اللہ ہے تو مختلف جماعتیں تنظیمیں دیکھنے میں آتی ہیں رحمت ہے کیا رحمت ہے دیکھیے تنظیموں کا قیام جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے منحج اگر ایک ہے قرآن و حدیث ہے تو تنظیمیں الگ الگ بنا کر کے کام کرنا کام کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن کام کا جو اصل نوعیت ہے منہج وہ منہج اگر نہ چھوٹے تو تنظیمیں بنا کر کے کام کر سکتا ہے سبھی اس طرح آپ کا فائدہ منہج ایک کو تنظیموں کے نام رکھ کر کے آدمی الگ سے کام کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ حدیث حدیث سے اور قرآن میں کیا خواتین دیکھیے اس نے بھی حدیث ام اور حدیث سے قرآن الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سوچ حدیث مانا اللہ کی طرف سے الفاظ رسول کے حدیث خود تھی مانا اللہ کی طرف سے الفاظ رسول کے لیکن رسول اللہ کی طرف محسوس کر کے بولے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے اس کا حدی سے محسوس جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ پیر اور منگل کو ایشا کی سب کے بعد میں سو گرام سیپ کے رکھے گئے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی بہترین جو ہے وہاں شریف ہونے کی کوشش ہوئی کا شکر ادا کرنے اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم نکالا اس کے بعد وصول اللہ ہمارے اور اس کے امام اور فتیم اور پھر اس کے بعد یہاں کی تعمیر کا بھی ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر پروگرام کو جو ہے اپنے آپ کا کرنے سے جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھا سبار کا سالہ جمی ساتھیوں کو جسا عطا فرمائے اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے اللہ کو باتوں کو اپنا ملا خود دعا ہے کہ جو کپڑے نے کہا اپنا اسٹارٹر لگنے کے بختی فرمائے اننا نسعى الى تحقيق التوازن في مجالات